أملاك إهدنا السراط المستقيم السراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الدالين أمض بالله صدق الله مولانا العظيم وار کری ملائی نلو السلی روک شوق نہ روچی بان سلاد سلام لیال سہد یارلہ والا الگ سیدی یا حبی بللہ سلادو سلاملیال سہدی یا, سلام یا, یا تم نین والا الگ سننے مسلمان پراؤ السلام علیکم ہم دو سنا دروخت مل لمبیال سنا تم بات اج رانا فریاد ہے ہکتال شانہو بندہ ہے دے دل دماغ زبان نگاہ خطا تو ماحول فرماوے اور کل میرے حق آخنے کی توفیق بخشے دوستو تاخیر دی وجہ ایسی کہ میں تھوڑی تاریخ پرانی ڈائری تک سی اور بیلی آ گیا دی نویں ڈائری تھی پرانی تھی ویک تو جس کی وجہ ادے بھی انتظام ہو گیا ادے بھی نہ ادے بدل سکتا دے تو میں جلسے سی تو چل کے تے زور تو بعد اتنے جلسہ کیا شام ویلے اتوں چلیا تل دے مطابق حاضر خدمت ہو گیا اللہ تبارک و تعالا میرے آون دا مقصد پورا فرماوے فرما دور دور دراز تو تشریف لے آئے ہو چند کڑیاں جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ توجہ فرماؤ گے تو اللہ تعالیٰ کافی کچھ مہربانی فرما کے سانو ہدایت عطا فرماوے گا میں نے آپ کے سامنے موضوع بیان لگا صداقت اہل سنت و جمال اگلے دن موضوع میں پنڈی پٹیاں ضلع حافظہ آباد بیان کیتا ہے اور آج انشاءاللہ اللہ وزیر سامنے بیان کرنا اللہ تعالیٰ میری شرے صدر فرماوے جیسی کھولے میں بیٹھا تھکیا وا بہت سارا سینہ چھاتی میری بول بول کے پکی پی انشاءاللہ شاء اللہ اللہ مہربانی فرمایا گیا تو چند گھڑیاں توجہ ضرور کرنی پورا ادھر ادھر خیال نہ جائز جا. صداقت اہل سنت و جماعت مذہب اہل سنت و جماعت دی صداقت اور سچائی بیان کرنی افراد اہل سنت دی نہیں کرنی میری گل تو تبجو میں اج دے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 الحمد جنہ و ایک نئے سورت المسالہ اللہ کول منگا و سکھاو والی سورت رب کو منگنا کیونگنا کی منگنا کی اے ول یہ ہوئی سورت سکھا دی گے. اللہ سونے دی بارگاہ سوال کرنا پہلے آخو الحمدللہ رب العالمین اے اللہ ساریاں حمدہ تیری ہیں تو رحمان و رحیم ہے یہوں دی تعریف کردہ جا مالک یوم الدین ہے فیر اگے تخصیص کر یاکا نعبدو و یاکا نستعین تیری ایسا عبادت کرنے آئے اور کسی دی عبادت نہیں کر اور تیرے کو ہی مدد لینے ہے ایسا اور کسی تو مدد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 بچوں سنی جڑے نہیں ہو, کوئی غوث پاک کو کوئی فلانے ولی تو کوئی نبی تو تو اچھ ساروں تو شرک کی بیٹھا ہے اللہ دے بندے آ سوا دا لفظ جہا نا سوا دا اللہ تو سوا یہ صرف پتوں واسطے بولیا ج فر واسطے بولیا جا رب کے بندیاں واسطے سوا دے اللہ دا لفظ بولیا جا اللہ تو سوا اور اللہ دا ولی اور یاد <tive> رکھنا جنہ لگ گئے انہاں نو ایسے گل لگ دا لگا وہ من دون کا مان ہی نہیں سمجھ سکے اللہ تو سوا دا مطلب کی اللہ تو سوا دا مطلب کہ کسے تو مدد منگنی رب تو نگاہ ہٹا کے انہوں ہی سارا کوئی سمجھ کے منگنی کہ جدو رب سونے دی دتی طاقت سمجھ کے منگی جائے تے پھر وہ سوا نہیں اللہ تو ہی پیا منگتا ہے اللہ! اللہ! یہ ذرا بلہ سونے کر کے آخو یا مولا کریم سانو امام والا رستہ وقا سدکے جا رب سونے دے انام والے بندے جڑے نے و اگر نظر آرف تین سنیا ویچی نظر آنگے کیونکہ اللہ سونے کا انعام جڑا رب سونے دسیا قرآن مجید دے اندر اللہ دزدیک جہا ام ہے او خود ربلا لمی نرشاد فرما مین نبی سواد ہی اللہ فرما چار نگ نے جڑے ساڈے انعام والے نے ایک نبی نے دوسرے سدی نے تیسرے شہید نے چوتھے صالحین نے اڑھا اور فرما اللہ دیا بندیا میں کہانی اپنے مذہب دی صدا کا دیر سچائی دی رب تو شروع کرن لگا پھر اے میں ہیٹھا ہی لگیا انہیں نبیاں صدی کا شہیدہ دے والیاں تک پہلو رب تو شروع کرنے خالق کے قینات سانو جگہ جگہ تے قرآن مجید اندر صرف سنی مذہب سمجھا جائے مذہب خدا دی قسم کر کیا نہ مولا اے دے ہر مذہب نے مولا دے ہرکیا مذہب دے رگڑے پٹ کے رکھ ہے جڑا جی لکھ سال عبادت کری پھر دا سی اللہ اللہ تھا تھانے سی جدو مولا ظاہر فرمان دیواری آئیے رب فرما اس جو ت یاد دے اندر مگر سدکے جا مولا نے انہوں ننگا کرنا سی جڑا عبادت والا لکیا پھرنا سی جڑا بئیمان تسبیاں لکیا پھر سی اللہ وحدہ شریک مولا نے جدو نگا کینل کافری ہے اندر دا کافر سی پر لکیا سی आदा। आदा। ते रबू नंगा कि फरमाया अला फरमा उस जो दूल आदमू भी चल आया फरिश्त्या सारू हुम चा फरमाया सजदा करो आदमू आदा। किनू गुणगौर फरमाणा कई इथे इतराल करते مولی صاحب اللہ سونے نے دے فرشتیاں نو فرمایا سی ابلیس نو تھوڑا سی اس کوئی فرشتہ دے نہیں واقع نہ منل جن جنہ بھی چوئے اللہ فرشتہ آخیا سی میں کیا یار تیار ہے خود ابلیس تو پوچھ وہ آپ ہی سمجھی خلا میں بھی ہی ہے <laughs> अगर वो बिच ना हों तो आप ही रबा लागू मैं आख्या थोड़ा ही तू जिन्हू आख्या ही, करना मैनू आख्या ही तो ना मैं करना उन्हें नहीं आख्या की आख्यासू मैं नालों चंगा वा गल नहीं समझ लगी मालूम होया نام مراد خود منی کڑا بھی حکم مینو بھی ہے منو بھی جی ہوں تمہوں کدی کڑی ہوئی ہے تو تیرے میرے نال کی ہے جسم آپ توجہ نہیں کی اور سائی ہو رہی آپ منی کھڑے نے بھی باقی مینو بھی رب سونے ہی رکھا ایسا ایو وکالت کرتے رہیے پٹھی سی وہی فرشتہ آخیا سو انہوں آٹے نہیں سو آم من کیون تبجو فرماؤ اللہ واہ شریف محلہ سونے لے سجدے کا حکم فرمایا ہوں سجدا کہڑا سی چتیا وات کر سجدے دیا قسم کنیاں نے سجدے دیا دوسم نے ایک سجدا تازیم والا ہوں کسے نو عظیم سمجھ کے وہ دے کے جکنا عظیم سمجھ کے متھا ٹیکنا دوسرا سجدا ہے نو خدا سمجھ کے جھکنا یہ سجدہ عبادت دن دے نے, پہلے نو سجدہ تعظیم دکھ دے سجدہ عبادت دا کسے شریعت غیر نو نجائز نہیں سی کیونکہ شرکے کدی شرک جائز ہو سکیا ہوں کیڑا سجدہ سی وہ تازیم والا سجدہ سی اللہ سونا انہوں ننگا کرنا چاہتا سنی کھلا وے پر جنونا چاہتا وا منے گا تو سی بار گاہ جاویں گا نہیں تو تین خیر نہیں مل سکدا سونے رب نے سونے رب نے جنو مناونا سی حضرت سید نہ آدم سلام مناونا سہے پولیس آ کر اور سجدہ سچدا دا سی اے نبی سرکار دی شریعت تک جائز سجدہ سجدا نبی پاک دی شریعت تک جائز سد کے جا پچھے سجدائے ہوئی تازی مالا حضرت یوسف علیہ السلام عداو اللہ, اللہ! قرآن اللہ <سجد> فرما سورج سورہ یوسف اندر حضرت یوسف علیہ السلام جدو اپنے باپ نو اپنے والد صاحب خواب سنایا اے بو جی میں سورج چند ستار کر, کر دیا اللہ سونے جدو تعبیر پوری کرائی سی حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر, مصر دے مصر دے اندر تخت بیٹھے نے اس لیے پراوا بھی سجدہ فرمایا وے والدین جانور بھی سجدے کردے سن تی مدینے کے تاج دار اونٹان آن کے سجدے کی تے سن سبحان اللہ اے تازی مالا سجدہ د صد کے جاوا کملی والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجی نبی سرکار دی شریعت متحرا دے اندر اے آن کے تازی مالا سجدہ جڑے بے اقل سن واسطے جہد رہی جڑے اقل والے انسان نے انہوں واسطے حرام کر دیا گیا جانور سجدے کرتے سن آکا نامدار درخت بھی سجدے کرتے سن تازی مالا سجدہ سڈے نبی دی شریعت آرام ہو گیا لیکن جناب عبادت جڑا پچھے پچھلیا دے اندر جائل سی عبادت والا سجدہ نہ پچھلیا نہ ہے محبت سبح اللہ مزہ نہیں آیا کے سبحان اللہ. صدقے جاوہ غور فرماؤ کرنا میرے نبی سرکار دی شریعت تعظیم والا سجدہ اس شریت چرام ہے پچھلیا مسئلہ سمجھ آ گیا پچھلیا ہوں سر کبھی گناہ ہے امام اہل سنت فاضل رضی اللہ دا پورا کرسال ہے کتاب ہے جس کا نام ہے ہر مت سجدا تاضیمی جساپ نے پوری وضاحت فرمائی ہے بھئی سجدہ سجدا تاضیمی ساری شریت کبھی گنا ہے بولو کی شریعتاں شریت اللہ نے فرمایا سجدہ کرو کار آدم اسلام سجدہ کر کیتا پر ایک نے نہیں تازیم اللہ والی اللہ والا رب دستاب نہ کسی ویکھی بندہ جی پچھاڑنا وہ بھی ایمان وہ اندر دیکھی سڈے پیاریاں دی تعلیم کنی کردا की सुनो ये सुनो बंदा बंद अंदर का खोटा या सचा है रब न खोटा या सचा है पछाण का तरीका दस तू मैं सिर्फ यह तरीका रखी खड़ा ना बिदारी रख लवे तो बड़ा सूखी बंदा है तो जो छुरा छुरा फेरता पता उस लगता है ठीक है सुन बंदे पछाड़ना हो बंद खरा के खोटा है फिर पछाण करनी हो बंद करता खुदा भी किसम मेरी दाड़ी ते ना भुल हो बंदा बंद फिर पछा اللہ تعالیٰ آپ دے کول ایک بندے گواہی دن حاضری دتی آپ نے اس اسے دو چار بندیاں نو بندیا نچھا دے بارے تسان دسو یہ جہا گواہ ہے یہ صحیح بندہ ہے کہ غلط ہے انہاں آخیا جی صحیح ہے آپ نے فرمایا تسان دسو نال کوئی لین دین کیا جے کوئی کاروبار کٹے کیا جاور نہیں کوئی سفر کیتا کیا حضور نہیں تے فرمایا اس نال کدی ہم بنے جے اندر ہمسایا ہے جے تو حضور نہیں تو فرمایا موڑے اندے بارے تک نہیں بو سمجھ نہیں لگی کیوں चट चाल कड़ी मेरे रंगा जोड़ा ना वो बड़ा सूफी बन बन बन बटे ना कोई तहार दो चार तिहार बंदा बड़ा ही सूफी बन जाता बे अगला मैन समझे बेरे बाल जलीन बुस्तामी है ही को कोई तो जदों बने ना हमसाया तो फिर पता लगता है बंग किवें मार जब अपना गंद कट्ठा करके ते दूसरे दिया वे लिये तो दूसरे की हवेली सट्ट है तवजो नहीं की या हमसाया बन के पछाणो या कारोबार करके पछाणो तो फिर वेखो डी कि वे मार की ख्याल बै पैमाना हजरत फारूक के आजम त हजूर की शरीय ने दसिया है ना बंदे पछाड़ना पैंता پھر تیسرا طریقہ نال سفر کرو سفر جی آپ مخدوم بن تیرے تو خدمت کرائی جائے تو تیری جیب تے نگاہ ہوے تو اپنی تو رکھے کوئی نہ تو پھر سمجھی بندہ ڈاواں ڈولی تین چیزوں ہوں گل سمجھی بندیا کھوٹا ہے یہ تو پشیندہ ہے یہاں معاملات رب خرا ہے وہ کدو پچھڑی نہ بسترے چکن پچھڑی شہ پچھڑی دباد نما پچھڑی اکو پھا رب دسی وی مولا کہنا بندیا تعیم کیون کر دے نال بندیا پھاڑنا ہوا کھوٹا تین پچھاڑو تو رب نال پچھاڑ ویکھو جڑا رب طریقہ دسیا کی پچھاڑو سجو دول آدم سجدا کرا سی چا نہیں پتہ کیوں سنو میں استاد मैं व्डा शगिरदा तो मेरी ताजीम करना मेरी जुत्ती चुकना सौखा लगेगा शगिरदा की ख्याल उस्ताद है साडा तो मैं हूं आखा अपने शगिरदा कि मेरे शगिरदा च आ जड़ा बैठा जना बिल्कुल हो किसी काम का नहीं तारे केंद्री जुत्ती पालश करो तो हूँ दस शगिरदा अंदर वट फिरना कि नहीं उन्हें आखना उसका औखा ही काम पा कराना अपनी जुती ने भावे चुका लयू तेरी जुती चुकान कोई औख नहीं पर आ जहा करना है प्याना सागरा ही एन शरत लाई मर थांग है پر جڑا ہوتا ہی نا سچا شگرد وہ آتا استاد آگرد دے آخیا پیر سات کرتے رہے فر استاد آکھے گا جی پترا سب ایمان ہوگا کہ نہیں سد کے جا یاد رکھ لے سجدہ پر اللہ دے فکیر رب کے بندیا تازیم ہمیشہ فرض ہو گئی ہے پچھے فرد سجدا سی پھر سجدہ تا آوے سد کے باقی سارے دہدور دے دے ہو گئے اس واسطے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ نو چیا پیش وا بابے فرید کا خلیفہ اپنے آستان شریف دے چھوتے گلاما نے میرے پیر دے آنے ان کتا پیر دے دے کتے دا ہم شکل کتا وی تاری کلوتا وا شخی سلطان بہ سرکار بولیا جی تو چاہے جاہے وہاں یا yeah. سڈے رب سونے کی تجریل دی گل سنا سنا وا رب کا مسئلہ دسیا رب تصدیق فرمائی سجدہ کرو کی کرو بولو تے تو سی پھر سنیا والا مذہب دستا پیا کہ نہیں یار سجدہ تازیم سجدہ تازیمی دا حکم ہو رہا ہے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 سی دوسرا جا رہے مطلب گل نہیں سمجھ لگی اور آخر نہیں چکنا لگ گل بندہ میں او میں چنگا سگوں کے سدک جا تین اللہ سونے کے نبیا سیدنا آدم علیہ السلام تو آپ سرکار کا جدو نکاح مبارک ہوئے دساخو نا اللہ بابے آدم علیہ السلام دا نکاح پا کو ساری پڑھاوالا جبریل امین سی ہوں حق مہر ادا کر جبریل فرما نے پہلو حق مہر ادا کرو بات ہاتھ نہ ہوا جی آدم پوچھتے ہیں جبری حق مہر فرمایا نبی آخر زمان پہ درود درو چاپڑے تھے نبی آخر زمان پہ درود پڑو حضرت آدم السلام نے درود مبارک پڑھے <آؤ> <ume> درود نال سڈے <سادے> بابے آدم تے اما ہوا دے نکاح دا مہر بنیال ہوا ساڈا تہلا نکاح بابے آدم دا نبی دے وسیلے ہی ہوا وے آخر سوال کھے بے وقوف نے اور سنے اور جدوزرت آدم سلام جدو ہاں اللہ سونے اللہ سونے نے آپ زمین د اتارا وے بابے آدم سلام اس دھرتی دے دو, دو سو سال روک کے گزاری آخر حضرت آدم وسیلہ پیش کر فریاد کرتے مہربانی فرما اپنے محمد دے صدقے معافی ترما رب فرما اے آدم پچھاڑیا کیون کرتے ہیں سوڈیا جدو جنا تج رکھا سی نالو دا نام رلا کے رکھ <laughs> مبر ہو گئی سن جام رلا کے رکھا بار گاہ شان مقامی بڑا ہونا وے اس <laughs> صدقے میرے مہربانی چا فرما ہاں جی ادھر فریاد ہوئی ربا نل م تھک میںریوٹ اترنی شروع ہو گئی سدکے جاگ گا اور فرما سونے آدم سلام لے جدو باہر گاہے دندر اے فریاد کی رب سونے نے معافی عطا فرمائی تم سوال کرے گا چار حدیث دی تعید کوئی پیش کر میرے کو کتاب پہیے سیدنا امام قاضی مالک رحمت اللہ شفا شریف جہد بارے لما لکھ رہے فرما نے جس گھر دے اندر مبارک کتاب گی اللہ اس گھر نو چورا تو محفوظ رکھے گا شیخ یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ علیہ فرما نے کتاب جس گھر چو چورا تو محفوظ ہوے گا یعنی مال دی چوری نہیں ہونی تو ایمان کی شفا ہے پڑے بھی رکھی کرپ کے قرآن بھی رکھ چھ دیا وہ بھی آدھا کوئی کھول کے میری زارت کر میری گل سمجھ می ہے غور فرما سد کے جا حضور کی شریعت کا دوسرا امام کنواں دجا جائے حدیث کی کتاب نالوں پہلو میں سوال کرنا تر دسو گے نالوں پہلو حدیث پاک دی کتاب کی لکھیں کسا کی آ کے نیلام گھر والا سوال کو نہیں تو کتاب امام مالک رحمت اللہ نے لکھی امام بخاری بھی بہادم بھی بہاد بہت نے مدینے شریف کے رہن والے شریعت محمدی کے دوسرے امام امام مالک نے حدیث کی کتاب سب تو پہلو لکھی آلہ! اے امام دی پیا گل کرنا جن نے حدیث دی کتاب پہلو لکھی دے بادشاہ وقت خلیفہ ابو جعفر منصور آیا سی مسجد نبوی شریف جم مناظرہ کر لگا امام مالک نے خلیفا بادشاہ وقت کیونکہ اور سلے دے بادشاہ حضور دا دین جان دے سن آخر امام مالک نال مناظرہ کرنا بیٹھا تھوڑا بندہ ہونے امام دے وقت دے امام منازرک ہوگل آن آنے آلے والوں کی آزور دین آ منازر کرنا ہے ملک رحمت لال ہے فرمایا آواز ہولی کر حضور دی بار گاہ بی مسجد نبویے سنو پتہ نہیں جی ہزور سرکار سامنے سن جے ادب اسلے ہے سی ایو ہوں کرنا پینے ہولی بول بادشاہ ہولی ہو گیا آخر مناظرے تو بعد ارد کر دے امام جی دس اور سی میں تو منگنی کہڑے پاس روک کرا کبلے والا یا روزہ رسول اللہ وال سوال پہ کر سوال پیا کر بادشاہ آخ سبحان اللہ سوال ہو رہا میں دعا منگنی تو رخ کیڑے پاس کربلے ول کرا تو امام جاب دیا کتاب سامنے پی صحیح سنت امام مالک نے جواب دبو تیرے باپ آدم دا کا لئی اے روزے والا محبوب بنیا میں قیامت نو بھی فرمایا یہ وسیلا تیرا بھی تیرے باپ آدم دو جدو اللہ نے توبہ قبول کیتی سی اس ویلے بھی وسیلہ کون بنے سن سبحان <تصفح> آلِ شریف کعبہ شریف کا وسیلہ نہیں پیش کیا اللہ دی بار گاہ محبوبے خدا کا وسیلہ پیش کیا اور غور فرما ایک نبی اور گل سن جنو سلبان پیگمبر آخر گل بھی کرنا سچے قرآن کرنا پل جو ہے نا کچہری لگی سلامان پیغمبر حضرت سلامان علیہ سلام فرما نے مینو تخت بلکیس چاہیے کی فرما نے وجہ یہ بلکی اتوں پیسے تر کیونکہ آپ نے پیغام سی کلیا ایتھے پہنچنی فوج لے کے ساری ہو جا تابے دار جو ارسا تینو اپنی بادشاہی ہکم کرانگے تینو مننا پڑنا خدا اگے چک گا شرک چڑ دے جی نہیں تو اوج بھیجنے پہ آپ نے توتے دے ہاتھ پیغام گلیا قرآن نے بڑا سچا واقع سبھانا گور ہوگی جب خط پہنچا آخر لڑائی ہوئی تو ختم ہو جان گے آپ ہی تر پہ بلکیس بلکی لے کے تری حضرت سلیمان علیہ سلام اپنی شان وا چاہتے سن آپ نے فرمایا ساری کچہری کوئی یہ بندہ ہے اوندے جا تو پہلو اتے تخت حاضر کرے جن اٹھ کلوتا جن اٹھا فری منل چین اٹھیا انہیں آخر سرکار میں فل اٹھن تو پہلو پہلو حاضر کر دیا گا جی پیا فرمایا چیتی چاہیے گل سمجھا جا سونے قرآن سدکے جاوا انہیں سنیا مذہب سے موہرا کم لائیا پر میں تین پہلو کہہ گیا مذہب سڈا سچا پر اسی مذہب سچے ادھر پکے بلند من پایا ہر غور فرمار کے جاؤ جب آپ سرکار نے یہ گل کی ہوں ایک بولیا وکا توجہ نہیں کی وسیلا قیامت بھی فرمایا یہ وسیلا تیرا بھی تیرے باپ آدم دون جدو اللہ نے توبہ قبول کیتی سی اس بھی وسیلہ کون بنے سن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 ان گل بھی کرنا تے سچے قرآن کرنا <تصفح> توجہ ہے <اے> نا <تصفح> توجہ اے ای <نا تصفح> کچہری لگی سلیمان پیغمبر علیہ سلام حضرت سلیمان علیہ السلام سلام فرما نے نو تخت بلقیس چاہیے کی فرما نے وجہ ایسی بلکیس اوتھوں پی سی تر کیونکہ آپ نے پیغام کلیا سڈے ایتھے پہنچنی فوج لے کے جاتا تابے دار جو اصا تینو اپنی بادشاہی ہکم کر گے تینو مننا پینا خدا اگے چوک گا شرک چڑھ دے جی نہیں تو افوجر آپ نے توتے دے ہاتھ پیغام گلیاسی قرآن نے بڑا سچا واقعہ سبحان اللہ بیان فرمایا ہر گل تو گور ہوگی جدو خط پہنچیا انہیں آخیا لڑائی ہوئی تو ختم ہو جے آپ ہی تر پہ ادھرو بلکیس فوج لے کے ٹری تے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شان وا چاندے سن آپ <تصفح> نے <تصفح> <تصفح> فرمایا ساری کوئی جا بندہ ہے او جا تو پہلو ایتھے تخت تا حاضر کرے جن اٹھ کلوتا جن اٹھیا فری تو منل چن سب کش جن اٹھیا انہیں آخر سرکار میں اٹھن تو پہلو پہلو حاضر کر دیا گا جی پیا نالوں بھی چھتی چاہی اندر گل سمجھ اج اللہ سونے دے بعد قرآن دے سدکے جاوا انہیں سنیاں دے مذہب سے موہرا کھے لائیا نے میں پہلو کہہ گیا مذہب سڈا سچا پر نال سچے <تصفح> پکے ہوں غور فرمان سن کے جاؤ جدو آپ سرکار نے یہ گل کی ہوں ایک بولیا وکا ایک شخص بولیا کول کتاب دا کچھ رمن سی میں لیا ہوں لفظوں سے گور ہو گئے قرآن دے لفظوں کا ترجمہ تک کرنا میں لیا تاری اک چمکن تو پہلے تو لونی کوئی مکھی نہیں سی लियाना पूरा कमरे जिदा तख्त से सोने चांदी हीरे मोती जवाहर नाल जड़िया जिन्हू तेरे मुल्क बादशाह वेख दियां अखा टडिया रह जाए ते रावा निकलनिया शुरू हो जाए वे खाना खराब तरक्की त्या कर गए ابھی ایلنگ یہ نہیں تخت ہوں گل سمجھی وہ جڑا کرا سی نا گل اس ایک گل کی میں لیا گا کی آخیا مطلب بھائی تنا میں آوا گا ایڈی دور تخت پیا مکھی نہیں بجلی نالوں بھی تو آنا پیا میں تیل لیا پریے اس درگا کوئی ہی نہیں مراد ہونی بیماریاں سڈے گل پہ اس وعلے کوئی درگا بیٹھا ہوتا نا درگا انہیں آخنا بھی تیرا کھانا ہو جائے خراب آشرکا کھانا خراب ہزار چلو یار جو اس بچارے کول تو ہو ہی گئی سی اللہ تپنا گا اللہ نے بھی قرآن لفظ اوہی ذکر کر سکے اللہ اتنے اتراج نہیں کیتا تو, تو کیتا منہ وولنا یہ بھی تو آخ اللہ لے آؤ گا, گا یار ربت سمجھا دینا نا سلیمان علیہ السلام بول او نبی سن کو سرک ہو سکتا وہ گل سن تھی لے کے لیا تو اللہ تلا لے چلو جی ادھر اے اے لگ گئے چلو یہ معافی مل گئی معافی ہوں اگلی گل ہوگی چلو میں آوا گا ان شاء اللہ بھی نہیں آران کھول جی ان شاء اللہ وکھا دے اتے میں سر ودا آخ میں آوا گا یہ نہیں آخیا اگر اللہ <سؤال> چاہے گا تو لیا دون گل اللہ سونے نے اللہ ل گا انشاءاللہ گلشا ہوں ری رب دسنا چاہتا ہے انہیں کیوں آخیا سی میں لیا گا کیوں آخیا نہیں ان شاء اللہ کیوں نہیں بولیا رب دسنا چاہتا سی وہ جڑا فقیر سڈے عشق فنا ہویا ہوا گا ہو جدو آکے گا فلا تو بعد جدو بقا درتبا آئی تو پھر خود مستفا دی حدیث فرما میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں ادھر حدیث رکھ ادھر اس قرآن رکھ حضور فرماتے ہیں رب فرما میرے قریب یا قرب دے مقام ساریہ ساریاں تیا پھر میں بڑ جانا میں زبان بڑ جانا پھر جب زبان بڑے پھر آپ بول رہی پھر آپ بولن دیا سی میں لیا گا زبان بندے دی سی آواز بندے دی سی نور و خدا دابا بولنا سی ان شاء اللہ اس واسطے نہیں آخیا اگر اللہ چاہے گا اے کیوں نہیں بچ بولیا کیونکہ فقیر دی مشیت رب دی مشیت بن جان دی ہے فقیر دا بولنا رب دا بولنا رب دا بولنا فقیر دا بولنا ہو جان دائی خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما اے سواستے کا اور گل نارلان حضرت سیدنا غاث پاک میرا عسائی آیا فرما نے کلما پڑھ لے آڈا نبی دے مردے دہ کردار قرآن آخد سا نبی عیسا مردے دندہ کردار سی تو دوسرا نے فرمایا یار کر دے ابیب کے کر تین وکی حضرت غوث پاک نے گل کی فرمایا لے چل کہڑے مردے کو لے چل رہے لے کے پہنچ گیا حضرت غوث پاک میرا فرما لے دس علیہ سلام مردہ زندہ کردیا کی آخر سنتے اٹھی اللہ دے حکم نال میں اچھا آ ویخ مڑو مرد. کہڑا مردہ جگا یا سونا پہلی پرانی قبر دی شاہی کونی اتنے ہونا <تصفيق> یہ نٹھاؤ فرمایا کم میرنی اٹھ میرے حکم فرمایا اٹھ میرے حکم سی بولیا سٹھتا آیا کلما محمد پڑھتا گلت بولتا بلا مردہ اٹھتا کی خیال اٹھے ہوں جنو رڑکے گی ماحول کی حال ہے یہ تو پکا شرکی میرے حکم نال اٹھی لے کوئی اے خدا سی آخ باندرا دس وہ جا پیاس دیا وہ کوئی خدا سی ہوں میں تمہوں سمجھا ایک ہوں شریت ایک ہوں حقیقت ایک ہوں <تصفيق> <اے کو دیئے. تصفيق> <مثال دینا سمجھا ہوں مثال دھجھا آ سا بیٹھے یہ مینو آشتی پانچ روپئے دیں میں دہا یہ آدھے نے مینو چی نے روپئے دیتے نے یہ آدھے نے اللہ مین روپے دائیں مين. پانچ روپے کٹ دینا یہ آدھے نے مینو اللہ ਨੇ پن روپے دیتے ہیں ایمانسو یہ دونیں گلیں سچیاں کوئی نہیں سچیاں پانچ میں بیٹھا تو آپ اللہ دیتے ہیں پانچ میں تو آتے نے پہ میں اللہ دیتے ہیں دیتے اللہ نے وہ آتے نے جی یہ دونوں گلان نے جے اے سچیا کہ جے میرے کوگیا نے اے ہے شریعت میں دریت ہوں ظاہر ظاہر ہے میں د حقیقت حقیقت ہر شہر رب دی طرف روے دنیا توہید تو, تو دا مٹی سوا پتا لگ سکتا ہے لگتا ہی فقیر تو ہے خدا کی قسم کر کے آنا گور سمجھ میرے کو لے کے آنے نے اللہ نے دتا وہ حقیقت ہے حقیقت ہوئی ہے ہر کسی کون جی نے مجھے چشتی دیتا ہے تو یہ ہے شریعت نہ شریعت دا انکار ہو سکتا ہے نہ حقیقت دا ہو سکتا گل سمجھ لگی جڑا آپ فرما آتی کبھی میں اللہ پاگ فرما حقیقت شریعت دے رنگ چی خری حقیقت اللہ شریعت دے رنگ کیونکہ ظاہر بندے تو پہ ہوں نا اللہ جگا پاوے اور سی زبان تے اس پاک دی پی ہلدی ہے نا لیا رب سی زبان کی دی کہ ہلیے آصف بن برخیا سلمان پیگمبر دلی ہوں گل سمجھی اتے کئی بندے سوال کر ہیں اتنے میں گل کر دینا بعض کتابہ میں سے لکھا ہے کہ حضرت خاجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریفہ آپ جاندے سن پہے تو دمبہ کھڑا سی دمبہ دمبہ بولے آتے ہیں حضرت خاجہ غلام فرید اٹھکے نہ تو فرق ماندے ہیں شان جللہ شانو ہوں آمانا ہوں اگلے دن میرے ہوا منازرا ایک دم وہ آخان مشرق نے دمبے خدا سمجھ <تصفح> میں الٹی کھوپڑی مت وجہ ایسی ایمان دسی اور گل سمجھی آ میرے سامنے مولی صاحب بیٹھے لیں، تنویر صاحب میں پگ داڑی تے نا دی روپ ویک کے شان تو آن دے ہو دے آن دے ہو دے. آئی وار سونی شہ ویے کی آنے بلے والا تیری شانا یہ مطلب شان. ہے تسا اور سونی شہ ن خدا سمجھا ایمانسو روزانہ ایسا آدھا کئی میرے خیال دے ہر دوسرے چوتے بندے تو دہان چ نکل ہی رب تیری اشارہ ان کرتا ہے پیا وب سویا تیری شانا اشارہ بندے والے تو شان کی پہنو ہوا ਪਰ اندر اکا ادھر ویخ رہی نے دل خدا پر یہ کھوپڑی اچارکی ہے جڑا مسلمان جہی سر چوحید ہوئے جہاں سر شرک نا کھوپڑی شرک نال ان جدھر ہی ویکے گا شرک شرک شرک مجال سی ولی میں شان ہودار چیٹا گم ہو مخلوق نو ذکر مولا اے کائناب کا کردا جو ایسی کو نا آنکھو نا اللہ علیہ اسلام نے فرمایا کوئی تخت لایا تخت بڑی دور پیاسی دور تخت حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرمان لیا نبی نبی گل سمجھی کتنے کئی آدھے تا تلباب تو جائز ہے میں اگلے دن مناظرہ میرا ہو گیا تو آ کہ امریکہ بھی ہو کوئی بھی ہو جو سامنے ہو اس سے مدد مانگ سکتے ہو میں آخر اچھا اسباب ہے فوکل اسباب جائز نہیں ہے جار کو الاسباب الاسباب میں یار کچھ سمجھاؤ تو جٹ بندے انہوں تحت فوک کا پتا ہی کون ہوں میں سمجھاوا تر جٹکی بولی آو ساری رات بھی بولدا جو میں پیا توں تو سڑن والا نا, نا؟ تکنے ہاں ہاں ساری رات تو آٹی ہنگ لگے نہ پٹکڑی ہوں تو میرے پیا جو کچھ ہوں گا اور گل سمجھا جی کا حتل سباب کا مطلب بھئی جو سبب اللہ تالا نے کسے کام بنایا اور سبب پورا کرو تو شاید آ جائے یہ تاطل سباب جی پانی کھڈا پپ لاؤ موٹر لاؤ ٹو لاؤ نلکا لاؤ ہوں نلکا موٹر پپ یہ پانی کھانا کی نے سبب پانی کا کھانا کی نے یہ ہوں جا بندہ بھی لاگ گا پانی نکلائے گا کبھی پاوے کافر لاوے پاوے ایو ہے نا اچھا فوکل اسباب دا کی مطلب ہے بھائی جتے سبب سبب نہ ہو مثال دینا پانی کوئی نہیں پتھر پیا پتھر ہوں اینا مجمع بیٹھا ہے کہ سان کوئی آس پتھر چانی کڈ کے وکھاؤ کھ سک کیونکہ یہ سبب نہیں نلکے تو اچھی کھے سا لیکن ہوں پتھر چو پانی کھڈنا سڈا وا کوئی نہیں مطلب ہے آم اتھے مومن آم وہ بھی آجز کہ کافر سارے آج سبب نہیں وہ ہے فوقل اسباب جب سبب ہے وہ ہے تاتل اسباب وہ آدھے نے تاتل اسباب دے فوقل اسباب شرک اور میں کیا بد بخت تاتل اسباب نلکیا پانی کھڈ لینا یہ کافر مومن سارے ہی کھڑ سکتے ہیں چلے اسباب نہ ہو شام اللہ دے یا نبی ہوں میں سال قرآن چمجانا آ کو نہ سبح اللہ صدقے جانا قرآن بنی اسرائیل کٹھے ہو کے جنگل ہے اندر حضرت موسا کلیملہ سلام کو کلیم پانی کو مہربانی فرما اپنے رب کو سوال کر حضرت رس اللہ علیہ السلام لے دے پتھر دے اتے سوٹا ماریا آہ! قرآن فرما وارہ چشمے جاری ہو گئے जो कोई सब नहीं लगा सारे चल के नबी मूसा कलीमे कोल आए खड़े ने उन्होंने पता कि हम हजरत मूसा कलीम का ही जोर चल सकता वे اے اللہ دے نبی نے ہوں ہی کم کھا سکتا ہے توجہ فرما حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام صدقے او تھے سبب کا رسائی نہیں, نہیں سی جا سکتا بڑی دور پیا سی حضرت سلیمان دسنا چاہتے سر سبب نہیں پہنچ سکتے اس مقام دی مدد منگنا اللہ دے دے کول سلیمان پیغمبر کی سنتے آجا نقل فرما کے اللہ نے بھی موہر نہ سلیمان صحیح کم سبحان اللہ میرے خیال لگن لگ لگ پیبان اللہ بابا جی آدھے نے دن اترے تک نہیں سوندے اچھا تو انہیں چیر نو میں مڑ سوچ جا سکتا سونا تو میرے ہاں آم ہو جانا جی میں چند گڑیا ہی تو بیٹھا جی گل گور سمجھا جی سدکے گئے حضرت سلیمان پیغمبر قرآن ویکھ لے اللہ دیا بندے اللہ سونے دے نبی یہ ہوئی عقیدہ ایمان جڑا اللہ سونے نے سانو اتاؤ فرمایا وے گور یہ ہوئی صحابہ دہام صحاب کرام دلہ دلیا شہیدان دام والے بندے مینال نبی جی و سدھی و و وشوسوال سمجھ لے اللہ فرماؤں میرے تو انام والیاں کا راہ منگا جے سوال کرو آلو یا مولا انام والا فرماؤ ہوں سن لے ڑے کیڑے نہیں توجہ رکھ انعام اللہ کا کیے ایک کوٹھی ہووے پوری ایک کنالی روم ہو باتھ روتر روم, روم اے فلانا روم میڈ پچھے آن बाे जा हो इत इट हराम की बनी होट इत गरीब दे खून पसीने लुट लुट के बनी हो जराब जी हर शैवन सवन्नी लखा दे उ पई होवे बार पंज सत ग खलोतिया होने एक बाजी की कमई दी एक अमां की कमाई दी एक भी दी कमाई दम प्या दसना چی پائی ہو, دھی چڑی پائی ہو اے بار میدان چاہے کسی دلہا ہوسے ہاتھ چلا ہوسے ہاتھ اے ہونا والے نے ٹھیک <تصفح> ہے نا <تصفح> <تصفح> کدر غلطی کھا گیا میں یار کمال ہے جی اعمے نہیں آپاں تے روزانہ ہر کسی کی کوشش ہوئی یار میرا پی یار کی چکر ہے یہ کدھر میں خطا کی تصا میں میں تنا یہا ہے جا ٹولا جا لائٹ دس لاکھ کا بنیا خرلی واگ بھا جا ہر ہو فلشا ایک ہوئے اتنے این بہ کے اخبار پڑھ جوگا موبائل کان لگا ہو جا۔ والا بندہ تیار ہے تو <laughs> جدو اے نام مراد کی واری آئے اڈے کسی بم نا یہ کون ہے انام والا بندہ ہے دعا منگیا کرو اللہ شال یہو جہاں راہ وقا منگیا کرو دعا منگو گے اج تو بعد کے نہیں پایا کب سے آئی جان شکنج ویلنے ونا چشتی آخ ہوں روے باؤ ਹੁਣ روے تا منا والے سن یہ انعام تے سکھ انعام والے انعام ہوں کتری جناب انگریز انعام والے جنا جن کوئی اچھا چوکھا تے کوٹیاں وڈیاں نہیں ہوں کوئی غیرت دین ہی خدا دی قسم کر کے آنا اس بندے دی زندگی سادی ہوں میرے نبی سرور نے فرمایا مشکات شریف دی تقریباً دوسری حدیث پا گئے نامدار نے فرمایا میرے مدنی تاجدار نے فرمایا پیڈا دے چیڑو دے چرواہے پنڈوں اٹھ کے شہر آ جان گے مال لچے پاؤ گے کیا متی نشانی دسی ہے محل اچے پا کے فخر کر سا محل ویخو سڈا بنگلہ ویخو ک مگر وہ دین ویچا غیرت اپنی ویچ ہی ہوماندار سوا کیا ہونا وے جہنم تا جا کے محل پائے ہونے نے اللہ دیا بندیا رب کام کی اللہ قرآن فرما وائی اے ہی اللہ فرما پے جڑے بندے میرے میرا میرے رسول کا آخیا منگ لے من فرما کرتے دا سنگی بڑا وانگے یا مولا کہ فرمایا جاسا او پہلا انام سدا نبوت داوے دوسرا دے دوسرا سدھی کیند توجہ فرما نبی کی جنادہ سردار سید و لمبیان صدیقین جنادہ سردار صدیق اکبر نے صدیق اکبر نے وشوالہ شہید جنادہ سردار حضرت امیر حمزت مولا حرسل وصالحی اور سردار سال جا میرا آبہ خدا دیا بندیا گور فرما شریق داروں ویخیا نبیا ایک نبی ایسے نظر آئے نے جام سل سی اللہ سونے نے بڑے وڈے بخشے سو بادشاہ ساری روئے زمین سی جن بھی انہوں کے تابے سن ہاوا بھی اندر ایک بادشاہ بنایا سارے نبیا ایک نبی اللہ فرماؤد اصا چاہیا کہ ارسا اپنا ایک نبی یہو جا بنائیے جنو ہر شہد دولت دنیا کی اطا کر دئیے پتہ راز کی سی ہے راز یہ قیامت والے دل کئی کوٹیاں والے کئی بادشاہ نے عذر پیش کرنے یا مولا سڈے کول دنیا بڑی سی ساری حکومت بڑی لمبی سی سان تیری یاد کا ویلہ نہیں سی لب افل گزار دیتے نے رفلت دیت گزار چھوڑا ہے اللہ سونا فرماے گا میرے سلو جن بادشاہی یہ کول ہے سی یا اللہ کوئی دس ڈس نو بھلایا سی یا مولا تین بلا سونا میں تے کوئی سار سار تین یاد کی کوئی جہاز والے آنے سن اللہ سوڑے نے پیش کرنا گل کرو آخر گے یا مولا ہو اصا کی کریے جنہیں چر جہاز باجی نہیں سام بٹھا جنوس جہاز نہیں سی اڈ تیرا تخت ہا ٹرا سب تیرا تخت ہا میں ٹوٹتا سی یا مولا جی اچھا پٹرول کی نہ ایئرپورٹ کی نہ پائلٹ کیڈنا ہا ہی اڈا مرضی سرکار ارادہ پاک ہونا بٹن بھی ہاتھ نہیں لانا پینا انہیں ہا دے آپ تھلے رکھنا یہو جہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرما اور رب اتنا جہاز اللہ فرمائے گا دس تو تو ایر ہوسٹس بٹھائی سی جہازہ کوئی نہ ہو تو یہ تو بغیر اٹ پہ سی تو رب فرما لے گا اے اے اے اے جہاز آرے ہو تو سا ننگی بڑھی یارہ تو سولہ سال تک بھی رکھتے سو بچا خانہ خراب ہوگے جہاز نہیے کہڑے سن جے باجی تو بغیر سن رب نے رگڑے پتن آستے نا. سارے دنیا دے حضرت سلیمان نو پیش کرنا اے حکمت سی آپ مال دین دی تلطان بہو ہے جو تم کا فلم سو Hi, نبیا نو ویخ ایک, ایک نبی دنیا دا بادشاہ نظر آیا ہے جے میں سی وہ بھی درویش نظر آئے میں جدی کین مولا علی نے سی کی نی علی مشکل میں سی دی زندگی پاک دا مطالعہ کیا میں اتھے محل کوٹیاں پلڈا نظر نہیں آیا علی دے نے جدو میرا نکاح سمبیا پاک نے اپنی بیٹی پاک علی دے نے एक खेल सानू दिता रात हम सी थले विछा लें दिन होंसी सी बकरिया पत्थे पा लेंगे इजा बंदा आजा, आजा वे। तो अज आ जाए तो आ जड़ी त्रक गई आप یہاں تہنا ہے ہی پاگل ہے بندہ پر یہاں کھوتیا یہ کوتیا انسانوں کا کی پتا شالی مشکل کشا آخ اللہ لا چل سونے اپنے محل اگلے جہان دانی دلا کے وہ ہوں سارے تسن ڈائیں ہس میں ہے کیوں کہ میں سر جی دے سکول والی کتابیں لکھا وہ تو بےچار کو پتہ ہی نہیں تھا یہ بندے کیسے رہتے ہیں میں آخر جی آہو جی تے ورگے ڈنگر کا پتہ واقعی کو نہیں سن کدو پتا میں مولا حسین شہیدانے میں کوٹھیاں بنگلے نظر نہیں آئے मैं सारे ही नुखे अल्लाह उ महल मिल नगर विलायत कभी कोठी मिली नहीं मैं वली दिखाओ मैनू एक कहता मेरे दा की करामत सी मुरदे दिदा कर देते थे मेरे दा की करामत थी मुर्दे दिंदा कर देते थे मैं छी बोला जनाब की भी कोई है دادای جی تو مردے کرتے تھے اور جناب ہوں چپ میں بلا تھینک سنا آپ زندہ مردے پہ کرتے جی یہ تھوڑی کرامت ہلو مت مولی کٹی آراد کوئی تھوڑی کرامت خدا بھی کسم کر کے آ हजरत बाबा फरीद बोलिया फरमाते रोटी मेरी काड़े खान गए चोपड़िया उहन गए दुख मैं ख्याल सद आप पलंगा ते आए خلافت پتا کت لو رسول <سؤال> سلسلے بند ہو گئے خدا بھی قسم کر کے ہوں ولات سلسلے ادو چلتا میں اگلے دن گیا کسور شاہ شاہ سرکار دربار سے کشتار تنگیا کش جی صدیقین دے وچ مولا علی نے صدیقین علی مشکل کشاقہ دے سی کی میں وہاں دی زندگی پاک دا مطالعہ کرتا ہے میں نے اتھے محل کوٹیاں بلڈنگ نظر نہیں آ جاؤ علی فرما میرا جا سید سمبیا پاک نے اپنی بیٹی پاک فرما سیل سانو سی آیا آیا رات ہوں سی تھے بچھا لے سا دن ہوتا سی بکری نٹھے پا ل ए बंदा त्याज आज आ जाए त्रह जारी त्रक गई आपता इनाखाया ही पागल है बंदा पर खोत्या खोतिया इंसाना का पता है शाली मुश्किल कुशा साख तो सही सुभा ला चल्या और सोने अगले जहान के सोने चांदी बसने किताब बेचार को पता ही नहीं था जो बंदे कैसे रहते हैं मैं आख्या जी आहो जी े वर्गे डंगरों का पता वाकि पता میں مولا حسین باد کے شہیدانے میں کوٹھیاں بنگلے نظر نہیں آئے میں سارے ہی ویک اللہ اتے بھی محل بنگا نظر تھی ولایت کبھی کوٹھی والے ملی نہیں ہاں میں بلی لکھا ہوئے میں نے ایک میرے دبے دی کرامت سی مردے زندہ کر دیتے تھے میرے دادے کی کرامت تھی مردے زندہ کر دیتے تھے میں کہا کی بلا جناب کی بھی کوئی ہے دا جی تو مردے زندہ کرتے تھے اور جناب ہوں چپ میں آ کی بلا تاری دسنا آدھا کی میں کہا تو سر زندہ مردے پر کر دے یہ تھوڑی کرامت ہے دا دا. ایک تھوڑی کرامت خدا دی سب کر کے حضرت بابا فرید بولے فرماند نے روٹی میری کا جڑے کھان گے چوپڑیاں وہی سینگ میں جب آپ پلنگا ولایت خلافت پتا کتوں لبدی ہے اقوام متحدہ سے ہوں رسول اللہ ہی ولایت خلافت بار اتو سلسلے بند ہو گئے خدا کی قسم کر کے آپ ولایت دے سلسلے ادو چل پائے میں اگلے دن گیا کسور شاہ شا سرکار سرکار دربار سے اشتہار تنگیا کھڑا ایک پیر کے بارے تو تھلے پتہ کی لکھیا ایوارڈ یافتہ اقوام متحدہ طریقت رہبر شریعت تو تھلے لکھیا ایوارڈ یافتہ اقوام متحدہ ہاں فکر پی گیا یا اللہ یہ اج تک تو یہ سنتے آئے ہیں بھئی یہ کسے نو خلافت مل دی ہے جیڑی جڑی اقوام متا مطح... اقوام جا کے شیطانوں سے خلافت مل رہی ہے میں کیا دے بندے آتے <سلام> <سلام> <اور> <سلام> <سلام> ہوں ادھروں بند ہے کیونکہ سی دمبے چٹائی سے بہن سو تو فکیری لینا ایکو او ہی طریقہ جڑا مستفا دس پہنو رہنا پہن وہ کم بند ادھر سلسلے بند تو ہوں فرنگی فائر جاری تھا ہوں تھان تھانے روس کتب کی تھان گوساں کتبا بھی تھان ہاں جیس کتب کی جگہ پر کو کنجرا کلو پہلے جی ملایت نبی سار سرکار کو سبحان سی ملائے پیکر غیر پیکر پیر ہوں دی نگاہ تک نہیں دی. دی قسم کر کے آنا بلخ دے اندر ایک مسجد ہے بلخ بخار آ جانے افغانستان دا علاقہ اتے ایک مسجد ہے گورنر دی بی بی سی انہیں بنوائی گھر سی. والے سی. کپڑا سی ایک کپڑا دا بی بی پاک دا گل سمجھ تے ابن بتوتا ایک کتاب بڑے تے سجا ہوئے میں ابن بتوتا انہوں دا نام سے انہیں لکھا وہ آتے نے میں بلک شہر چیا اس ویل اچھ تو سات سو سال پہلا میں اتنے ایک مسجد دیکھی بڑی سونی تو میں پوچھا کسجد ہے کہ بنوائی انہاں نے ایک بی بی سی اس ویلے گورنر کی کاروالی سی انہیں بنوائی پوچھا بھی کنوائی سے آخر جی بنوائی اس طرح سے خلیف وقت نے جرمانہ کر دا سی کچھ سزا رکھ دیتی سی بلا خالیا گورنر کی گھر والی نے آخیا یہ گریب نے نہیں دے سکن گے وہ اڑسیتا کپڑا پیاسی کپڑا بڑا قیمتی سی انہیں گورنر کی گھر والی گورنر بھیجا بھی خلیفے جا کے کپڑا دے دیو آکو یہ تے سارے جرمانے کے مل کا ہے انہیں جا کے دتا बादशाह सोचा और साख्या यार एक औरत ही मेरे नंकी रही मैं जुर्माना की थी बैठा और सारे दी तरफों कपड़ा वेच के मन पे दिख दिख दिख दिख दिख। चे दो जो गैरत आई ना और साख्या यार गवर्नर आख्या जाए अपनी घरवाली वापस कर देने कपड़ा चुकिया तो वापस आया घरवाली में आता है बादशाह माफ कर दिता नहीं लिता घरवाली कह का लगी यह दसो एस कपड़े के उदशाह नजर पै गई सामने वेख्या सदके जावा हूं उस पाक बीबी तो यह गवर्नर की बीबी है उस आलमां पीर दीबिया का हाल होना है। गवर्नर दीबी दी आख्या कपड़ा جدت غیر محرم دی نگاہ پہ گئی غیر بندے پا سکتی بیچو بیچ کے تو مسجد بنواؤ وہ کپڑا ویچیا گیا اور بلاخچ مسجد بنوائی گئی اور امام ابن نے فرماتے ہیں میں وہ مسجد خود دیکھ کر آیا ہوں سویا اس ویلے پھر ولایت آپ ونڈی سنی جدو ایڈی خیرت والے شرم ہیا بندے ہونی سنی ونڈی سنی ہو تو پھر, آپے بندی تے نہیں بندی تو پھر شرم حیا تو ہیا اس لیے کپڑا وہ آتی ہے جگہ کپڑا پائے گیا میں پا سکتی کپڑے کے اتنے نظر خیر تھی پی گئی کی خیال ہے وہ بھی اتر گئی پھر جانور لگے کھوتے کتے بلے استعمال کر کے بڑھیا پھر فلم بنتی پھر وہ ویخنا پوری قوم نے یہ کیا ہو رہا ہے جی ترقی ہو رہی ہے تو پھر جا پیر صاحب نکلنا اس کام کا بلے بلے بلے بلے انہیں پھر فوک مارنی ہے اکھان ساحب الٹا وہ جیسے مسائل کزاب قذاب سی نا جھوٹا نبوت دعوے دار حضور سرکار کے دور وہ کسے آخیا یار جو تلا کرنا میں نبی ہوں تو نبی آخر اس دمان سے اے نو اکھان دے تر کچھ کرسلما کزاب صاحب جڑے نبی سن بلوے کا نہیں مانگو اور سائی ہوران نے جناب کرنا منہ پھوک ماری لاؤ جی دوسری سی وہ بولو تیرا کھانا خراب ہوگی چنگا ٹکریا بچارا کو بھی جانا رہا ہوں بہلی آ یہو جہاں پیری جہاں فکیری بنا دے سر نہیں پتا ہونا چاہیے نہیں سن سڑے بیچ سوتر بنا سن بابا جی سمجھ نہیں آئی گل بھی ہوں مان لو جو ایڈے ہے سن شرما لا کیڑی کیڑی شہر بندہ رہے ہیں اللہ لےو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں کپڑے بنانے کا کام ہوتا تھا آپ بس تھے نبی پاک سرکار نے فرمایا عورت کے لیے بس عورت کو سکھاؤ سورہ نور عورت کو سکھا ہو چرخا کاتنا اسلے دیا بیبیاں اسدیش کے مطابق چرخا گھر بیٹھ کے کتدیا سن ساڈی اما ہوا پاک بھی یہ کام کردیا رہی ہی سرکار جی ان بیبیا شرمو ہیا بھی ہوں سی گھر بھی باندھیاں سن ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ مرشانہ بشانا بھی تے چلن دہی دفتر میں کہا جی دفتر ہونی بخت والی کما کے لیا اچھا کمانے پوری نہیں تو کماویں گی تے پیر رجن گے ویکو توھی کتنے تیری تریو پوچھو جی سکول میں گئی ہے میں کیا کیملا پائی آ گوشت واسطے تو بھی ہزار کا ہے ایک تھا گوشت کے اوپر بیا ترجا ترکی جاتی جی گوشت جڑا لاؤن کن کا فرج لایا مکھی بہن دینا کیوں جراثیل پہ جانے پائییا گوشت بھی ہزار کا فرج مسلمان بھی بیٹی دفتر چلن گئی کوئی فرج نہیں کوئی تالا نہیں بوہے پہ جا یہ پنجے دل ٹور تو, تو واپس آئی پروفیسر ای ہو رہا امریکہ ہم مسلمانوں کے لڑکے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 अगले दिन अखबार चाहे आठ हजार मौलवी अमरीका में बुलाए गए हैं कि उन्हें आखिया आओ हम तुम्हें बली बनाकर भेजेंगे की ख्याल है भाई तो मौलवी के कच्छा मारन दो चार लाख वीजे दा लगदा सी। लगा लगा। का लगता से हूं मोती लगन लगा कंप्यूटर करना इंटरनेट तो लाहौर का एक मदर साहब बड़ा वसा नहीं लेता इंटरनेट चलाया राताद किबला साहब रात बिलू प्रिंटा फ्रीचर मैं क्या फ्रिटेन इमानदारे शहर का मुक्ति شہر ضلع مظفر علی پور کا مفتی سے ترقی والے پاسے پائے سارے لانت ترقی والے پاسے گئے اندھی پوتری پڑھتی سی یونیورسٹی رات نے اس انٹرنیٹ کے اتنے انگریز نال ملایا نمبر یہودی نال چھڈو اس آ جا صاحب صاحب نہ ہو سچا واقع سے انٹرنیٹ پہ اتے یہودی نے آخیا کنجن نے اس آخر میں ویزا لوا دینا پہنچ جا بیٹھ کے ویزا چلو آیا. اے پھر جناب لیڈی صاحبہ لیڈی صاحب اٹھی کار گئی بیڈی ڈیڈی میں جا رہی ہوں کلر منہ ویخر میں چلی گڑے پاس مہا پہ جی ترقی نے بخائے گئے جی ٹور چلے گئے جی ہوں سمبو یہ گئی دو مہینے یودی ددکاری کرتی رہی دو مہینوں تو بعد اس یودی نال لیا سو शहर च आ गए अगों कट्ठे होकर खरदले ना कटे होकर उन्हें कलमा च अपनाया हा दो महीनों को मैं पुत्र जे पहलो धी दो महीने पहलों दे सकनी है ना तो बाद कलमा अपना सारे अंग्रेज मुसलमान हो जाएंगे उन्हें आखिर सानू छेती करो मैनू बढ़ा मैनू बढ़ाओ خدا کرن دا طریقہ تیرا ایمان دو تو بعد جناب کلمہ پڑھایا نکاح چا کرایا نکاح تو بعد آخر لا جا ولیمہ تو یوگی لا کے پھر تر گیا یہ ہے ترقی انٹرنیٹ ہوں سمجھا انٹرنیٹ انٹرٹ نہ دس واسطے کہ تاکہ رات نو نل اتنے بیٹھا ہوا انٹرنیٹ والا تو ادھر یہودی کتی خانے بہت نا کتیخانے ننگا بیٹھا انٹھا اتے ہی گل کرنے لینا ہوں اس واسطے مولویاں کے پیران نے سارے نے بے گیت بےمان بنواستے ہوں توڑے چھ ارب روپیہ مولویاں مولوی داخلے واسطے دیا وہ پتا کی آتا ہے بین پڑھنے جاؤ میٹرک کیا ہے نہیں تو پھر جاؤ تم تو بے شہر ہو میٹرک جب نہیں کیا تو کیا شعر آئے گا میں آرادو تسا ہوتے نا امریکہ دے تٹو رسول اللہ دے دورے چ تو رسول اللہ لوگ نہیں آنے دیں تو آخنا تھی رب نالے نہ کلو میٹرک تھلے کرا لین دے اللہ فرماؤں اللہ فرما ان پڑھا بچے یہ آکنا نہیں شہر حال میٹرک فی الحکاؤں بعد بعد رسول بھیج میٹرک کون آیٹرک کر لینا تو شیتان بھی بن جائے بئیمان بھی بن جائے سالن بھی بن جا رہا بھی بن جا پیو گی بن جرام خور بھی یہودی کا تٹو گلام بھی بن جا ہزور دین کا دشمن مولویا اکھا وکھاؤ والا ہی بن جا سارا کچھ بن گیا اس واسطے سو ہوں پیسے تاوے یاد رکھنا دو ٹولی سنی ع کے دشمن اہل سنت و جماعت صحیح اسلام مذہب حق کے دشمن ہے ایک جو سکولوں میں تیار ہو رہا ہے جدید طبقہ جدید جدید جدید یہ سنی نہیں یہ جدید یا کا ہے جدید یا اس کو کہتے ہیں علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ جنہ شواہد الحق اور اے جناب حجت اللہ علی اللہ عمین اس طرح دیا کتاباں لکھیاں امام بہت بڑے آپ فرماتے ہیں وہاں دل سے زیادہ خطرناک مسلمانوں کے لیے یہ سکول والا طبقہ ہے جو خدا رسول کے دین کے قاتل اور دشمن بن رہے ہیں سنو ایک کتاب میرے پاؤں سرب سے آئی ہے اس کتاب کا نام ہے عربی میں مطابق قتل اختراعت السریجہ اخبار اب سید البریجہ اس کا ترجمہ کیا ہے مفتی احمد میاں برکاتی حیدرآبادی نے اس کو چھپایا ہے تقدیم لکھ کر پی ایچ ڈی ڈاکٹر مسعود حیدرآبادی نے اس میں لکھا ہے صوفہ نمبر 81 پر اردو میں حامد اینڈ کمپنی لاہور سے مل جاتی ہے صوفہ نمبر 81 پہ لکھا ہے یہودی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 مالی مہول دکھا کے راضی نہیں رات رات روپیہ دے کے راضی نہیں امریکہ لگتا ہے چھ ارب روپیہ دیتی تھوڑا مول دیا نا میں پوچھتا ہوں تیس لاکھ مسلمان افغانستان میں امریکہ نے بموں میں مار دیئے عراق میں ہمارے غوث پاک کے دربار پر بم مارتا رہا چودہ لاکھ بچوں کو ایک تو شادی پابندیوں کے ساتھ معصوم بچوں کو موت کے جھاٹ اتار دیا ہزاروں جانے بمبو کی نظر کر دی عراق میں راج ملا اور پیر اور اس کل میں پڑھنے والے کا وہ دوست بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے لو ڈالر اور کڑی مینو دیو دب کے مر جائے مسلا اجدا جا پیسے دے پیچھے اپنا دین ویچ دیتا ہے ایمان ویچ دیتا ہے خربوزہ گدلوں کے ہاتھ جائے تو خربوزہ نہیں بچتا بگیالوں کے منہ چ بکری دے تے بگیال کے منہ بکری پر استعمال چور بکریاں بگیال اتنی قوم کی مت گلہ گلان سمجھا نہیں سن کیونکہ مسلمان دو چیزاں اپنے ایمان سمجھ لیں ایک غیرت بھی بہن بھی اور دوجا اللہ رسول دام دی اے مومن ایمان سمجھ لینا پر اڈے ہی ایمان ہو گئے ہوں سانو دونوں چیزاں دی تمیز نہ غیرت دی تمیز نہ سانو خدا رسول دام بھی تاظیم بھی طبی اشتہار نام لکھ کے نالیاں لکھو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں علی فرماتے ہیں تانی کے کنویں میں مٹی سنو تانی کے کنویں میں شراب کا کترا گر جائے شراب دا کترا گرے ایک قطرہ شراب کا وچ खूह उत्तों मिट्टी बंद हो गए उस मिट्टी के उ मीनारा बोले नौलाली फरमाते मैं उस मीनारे उ खलो के अपने रब सोने का नाम नहीं लवाना बेदबी हो जाए इमानसो ऐसा इश्तहार कितने लाने जे सानू कोई फर के पांच मिनट नाली देतों बहा छे दे। ग्वारा है सब کیوں نہ بما چ مریے بےمان ہو کے مریے رب سونے کا حضور کا نام پا کشتہ چرود لکھا گلیاں لا چلنا اتو لا گستا ہوے پھر وہ گرے تھلے تھوڑے نالی چیک نے خدا کا اخبار سے لکھا تو نالیا چ رو لو نگلش مل ایک روپیے دی پچھان دیتی ہے باقی کچھ شاید انگلش نے روپیے دی پچھان بڑی دپیا ٹری ہوا چک لینا ایمان دسو کن ٹٹی سے روپیہ چکنا اور اجتماع ہو رب رسول دے نام رونا جلسہ ہو رب رسول دے نام رونا اخبار چھپے سات روپئے کا اخبار جنہ چور نہیں پڑیا دو خود خود دا دا جب پڑھ لے ہوں ردی بڑ گیا شیرانے حساب سے اُتے قرآن لکھا قرآن لوگ پیا آئے ردی ہو گھر سیاسی چکلا لیا کنجر کجر بٹھا سان ننگے پندرہ ہزار ایمان نال دسو جہا بھی لیا ہوں کجراست لیا ہوتا قرآن رب نہیں ویستا پیار جنہاں دی قدر دل کنجر دی میرے قرآن زیادہ ہے مسلمان یہ انہوں سنیا یاد رکھی ایسے سنتوا جماعت کی میں آخا گا اسلام کے دو ہی دشمن نے ایک ورنتی سکول اور انگلش سے توفاق رکھنے والا اور دوسرا نبیوں گلوں کی دشمن جماعت شرک, شرک شرک شرک شرک حقیقت پٹو ایو ہوئی نام اراد سارا موڈ سر سید احمد خان دا نام سنے سر سید احمد خان کہتا تھا وہابیوں کی تین قسمیں ہیں ایک میرا وہابی ایک وہابی کریلا ایک وہابی کریلا تے نیم تو چڑھے قسم ہو گئی میں کر رہا بہت سارے کتاب بھی کپڑے بھی لا لیں کپڑے ہاں جنیاں فلموں دفتر چردیاں نے یہ سکول والیا نے کہ ان پڑھ نے یہ جڑیاں الیکشن لڑکی پھر بھی ہزار بندہ بھی ہزار دلی کھلوتی ویلیا جنا چی برکار دین تین سمجھتی سی اللہ کا قرآن گھر بہ کے پڑھتی سی پردی سی، عزت شانت سی فکیری رو تھی۔ ہے سام رو لیا ہے ہاں میں کہڑی کہڑی شہ میں ہال کچھ نہیں تو سامنے دسویں نی انگلش <اؤ> ہاں رب لینا ربد کرنا میرے کرنا رب نال اہد کرنا پیش مولا کی بار گاہ ایمان ایماندار دکھو یہ تعلیم چلانا مضمون پتہ کی دے مضمون اتنے لکھا اور بےدار ہوتی ہیں عورتیں یہ جاگی بیٹھی ویک بیٹھی ایمان نار بس جب سا پی یہ پڑھے گی تو آپ آخر پتا ویس کی لکھا آ کے عورتیں پہلوں ستیاں سن ویسے لکھا مضمون اور پہلوں ستیاں سن ہوں جاگ پی جب جاگیاں نے کوئی کلب آ گئی ہے کوئی فلم آ گئی ہے کوئی ٹی وی آ گئی ہے کوئی نچ کوئی کتنے کتنے ہر بندے نال بڈھی کام کر دیے پی ہر بندے دے دال بڑھی یہ جاگ پی ہے میں خیال خدا دی پونے اس نالتی رہتی سن سوا سے لکھا سائنس دانوں کو کیسے پتا چلتا ہے کل بارش آئے گی یا سورج گرن ہوگا سائنسدان کیا نجومی نہیں ہوتے نجومی یہ تو نجومی بھی دس دوں لیکن ایسی باتوں کی تصدیق کرنا حرام ہے نبی پاک نے فرمایا نجومیوں کی اور کال کی جو بات لوگ بتاتے ہیں ان کی تصدیق جس نے کی اس نے محمد کی کی حدیث پال اور سنو میں تو آڑے تو پوچھنا یہ نام مراد ہے کہ دس چڑ دینے گرن لگنے ہے تو فلان لگنے یہ نہیں دس چڑ دینے زلزلہ آنا ہے جو میں اگلے دین ایران چاہے ایران چاہے تو سوال لکھ بندہ زمین دب گیا ہے تو سائنس دان شتے سا کوئی داسی چھڑ دے زمین دا ہے پھر لال ہو کے تو چلو بندے کسے پاسے نکل دے جاندے خیال ہے قبلہ زمین کا چکر نظر نہیں آندہ باد نو کوئی شاید تے ورلڈ ٹریڈ نو جدو بچے نے دس دے اللہ کے بندے ڈراما لگ گیا ٹھیک نہ لگا پھر ہاتھ رمل رمل ہاتھ دیکھ کے جڑے دس آرام نے نہ کوئی جانا حساب وغیرہ کرا سب حرام نے قرآن چی حساب کٹنے یہ حرام ہے بہتا. سمجھ آ گئی چوری اس طرح نہیں لبھی جاتی حرام اس طرح کرنا سو شہر علی پورے جھوٹا پیر بن بیٹھا حساب چوریاد نے ایک دن چوری ہو گئی بندے اندر کول گئے اس اگوں ٹول چلایا انہیں آخیا سورے اٹھ کے اس پنڈ جیڑی بڈی سر دھو گی نا سو سو سر تے گی اٹھ کے وہ تاری چور ہوگی सवेरे उठे ना तो झातिया मारिया इधर उधर सेरण पी सिर तो ईमानदार जिनी चोरी भी पंजी हजार रुपया चोरी होया पै गया हूं पीर की बाजी होरू हूं फिरन भी ना, ना, ना भी मैं झूठ बोलिया नीत्र पैन गए बे ना मुरादा तू पिछलिया का इन्हें कराया होने अखीर बाजी उन्होंने आई ना जो झूठ बोलता मैनू तो अल्लाह के बंदिया जे चोरिया इंज लिया ना तो हजूर दराह में इंज का मसला आ जाता हजूर दराह चोर लभण का एको तरी तरीका जो लिखिया रखा गया या गवाह होवन गवाह होवन जिना वेख्या یا منہ فرار کرے سمجھ نہیں آئی گا چیز برامد ہو جائے یہ جہالت ہے نظر نہ لگے اس واسطے ہانڈی پٹھی کر لیں ہانڈیا نال نظر نہیں رک دیا ہوگی یا کئی بندے فصل واہ چنگی گئے نا تو ہاں جی داڑی میں روشنی بارے میں مسئلہ ہے میں آر دسو قربانی کرنا کہڑے نبی سنڈت قربانی دہار ہے کیسے نبی سندر ابراہیم علیہ السلام اس سنت نا کھنے پیسے لوگ دو ہزار تین ہزار دس ہزار پہ ہزار بکرے وکد لاک لاکی لاہور بکرا وکد سنت بھی ادا ہونی ہے بولو نا اچھا حضرت ابراہیم علیہ سلام کی سنت ادا ہو رہی ہے لاکھ روپئے تو شریف ساڑے اپنے نبی دی سنت نا? نال دسو ساڑے نبی سونے سرکار نے کوئی سڈے بچے مارے <تصفح> <تصفح> بھائی ابراہیم دی سنت پانچ ہزار نال ادا کرنی ہے تے اپنے نبی ہاتھوں لا کے تے روڑ دے <نصفح> افسوس ہے گئے ہزار ابراہیم دی سنت رسول اللہ دی سنت روپیہ نہیں لگتی کھنے پیسے لگتے منڑ کے کنے پیسے لوگ شادی ویہ دے ویڈیو بنا لا جائے اور سائی اور سائیڈیو سان بڑی دور تک لے گئی سور کے بیٹھی ہو سیری <تصفح> شرے پا کے تو خردلہ آتا مووی والا انہیں جناب چکیا تو ساڑی بھی دھی نٹائی ہٹائی پہ ماں پیو کڑی لجائے انارا دے کے مار دین کسم خدا دے. <تصفح> <تصفح> <تصفح> ماں پیو آپ مر جائے بھی کڑی مر جائے چنگا نہ مراد مولوی نہیں ویک سکتا بلو پرنٹ ویکن والا ساری دیہڑی وہ لڑ چک چکے ویکنگ اگو جاڑا ہے انہوں بھی غیرت نہیں آتی کہ نہ مراد میرے حصے کی ہے میں بعد چ ونی ہے پہلو ٹو تو وا پر میں تینوں آخیا سکول اس قوم دی اکڑ مار دیتی موویاں سکول نے دیتی مالویاں دیتی دہی شریف خلاف کالا جڑا وہ جائز نہیں کالا خلاف لاؤنا مجاہد آستے جائز مجاہد یہ نہیں جہ کشمی بلڈنگ اے فسادی نے مطلب آ یار تمہیں موٹی جی مثال دینا بھی آخر بیٹھی ہوں پونڈا کی وہتے چٹا مار کے بندہ نستا تو اٹھ کے بندیا پی جائے جا دے آئی مانجے دیں یہ رات لوگ اتوں جارڈر یہاں فوج پار کراؤ کے چھتے چٹا مار کے نہ دو چار بندوکڑیاں بندے ریڑ کے دے نسو گے مگر گا لگتا ہے پیچھوں پہ گئی کشمیریوں سے ہزار کی انہیں عزت لٹ لی ہزار نو مار دتا ہزار نو لٹ لیا نہ مرادان نے نا ایمان نال دسو یہ تیاد کرتے نے کنجل کے فساد آ جناب ہے خبردار کسمیا پیانہ تین خبردار جی یہ کھل دیتی نہیں تیری خال فرشتے لا لینگے پھر نہ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 آئے سن فرشتے تمام نیان کے حاضری کی پھر صحابہ کرا مرد پھر وہ گئے سن پھر بیبیا پاکے سن سرکار دے چار پائی مبارک دے آس پاس پھر کے حضور سرکار دی بار گائے چین ہی کردے کرتے اے اللہ دے پاک محبوب جو تسان دین لے کے آئے سو پورا کر کے سانو دے گئے آہ! تو درو پڑنا یہ نبی کا کسی نبی دا جنازہ نہیں ہوتا یہ بھی تین دسا کسے نبی قبرستان نہیں لایا جایا سنو کتب خرا سا آسانیا نبی زندہ ہوں کسی نبی دا جنازہ مبارک موڈیا کے تے قبرستان والے پاسے نہیں لی جایا جا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے اے بھی ان مردوں ور نبی جھے وسال فرما اوتے نو دفنایا جاتا جس گاؤں میں نماز لوگ نہ پڑھتے ہوں اس گاؤں میں ازان دینی چاہیے یا نہیں ازان ضرور دو کوئی آوے نہ آوے او مجرم ازان دا تو بچ جائے یا یار میں تو ہوکا دیتا اور نہیں آن گے تو جہان ماپے میں نہ نہ خرگوش حلال ہے اور بلا کراہت حلال ہے یہ وہ بد کی لوگوں کے نظریہ پورا کل کا موضوع ہے کیسٹر بار پڑھ نے میں پورا مفصل دلائل لال قرآن عزیش تاہم میں الاسا کد دیا حضور سرکار جا بشر نہ منے بشر یعنی بشر دا مطلب انسان جڑا انسان نہ منے وہ پکی گا آپ انسان نہ منے وہ کون ہے آپ نہ فرشتوں نے نہ جن یہ سا عقیدہ آپ انسانوں نے مسلمان ہی بندہ تا ہوتا ہے جنہیں بشر ہاں ایک کے بشر آکھنا بشر آکھنا تکرار بار بار کرنا یہ بے ادبی ہے حضور کو خیر البشر کہا جائے افضل البشر کہا جائے کوئی یہ ہو جا لفظ بولیا جائے جس نال نبی پاک کی تعظیم ظاہر ہوئے اور اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفر ہے نہیں سمجھی اپنے جیسا بشر کہنا کیا ہے کفر ہے یہ گستاخی اور توہی نے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کوئی نہیں کہہ سکا نہ مارگاہ چی یاد کی یار سا تے ورگے نہیں تو ہونا ورگا نہ آپ دی اکھ رنگی کسی دی اک نہ زبان رنگی کسی دی زبان ہاتھ ورگے کسے دے ہاتھ سراپا آ اس واسطے اپنے جیسا ہے اے محبوب تم فرما دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں اتلا علی کا خلیفہ حضرت ہسن بسری حضرت جنار ساڑی اما پاک حضرت ام سلمہ دا دودھ پیتا ہے علی پاک تو خلافت لئیے صحابہ دی زیارت کیتی ہے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت میں فرمایا حضور اللہ نے فرمایا ہے تو ساں فرما دیو وہ دا مطلب حبیبہ تو ساں توازو کرو آجزی کرو آجزی کرو تو سا آج بھی کرو توازو دور سے فرماؤ حقیقت ہے نہیں حقیقت ایسی حضور بے مثال ہے آپ کی نورانیت ایسی بشر دے مطلب نور دا حضور نو جیڑا ہدایت والا نور نہ سمجھے ہدایت والا گل سمجھا جی ہدایت آور نہ سمجھو پکا کافر ہے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 جس گاؤں میں دماغ لوگ نہ پڑتے اس گاؤں میں ازان دینی چاہیے یا نہیں ازان ضرور دیو کوئی آجرم ازان دا تے بچ جائے یا میں تو تیرا ہوکا اور نہیں آن گے تو جہان آپے لوگ نہ خرگوش حلال ہے اور بلا کراہت حلال ہے یہ وہاں لوگوں کو نگریاں پورا کل کا موضوع ہے بار باہر نے میں پورا مفصل دلائل لال قرآن دیش والن کیا تاہم تا میں خلاصہ کر دیا حضور سرکار جڑا بشر نہ منے بشر یعنی بشر دا مطلب انسان جڑا انسان نہ منے وہ کافر اے پکی گل انسان نہ منے وہ کون ہے آپ انسان نہ فرشتوں نے نہ جن اے سا عقیدہ آپ انسانوں نے مسلمان ہی بندہ تنہیں بشر ہاں ایک بشر آکھنا بشر آکھنا تکرار بار بار کرنا یہ بے ادبی ہے حضور کو خیر البشر کہا جائے افضل بشر کہا جائے کوئی یہ ہو جا لفظ بولیا جائے جس نال نبی پاک دی تازیم ظاہر ہو اپنے جیسا بشر کہنا یہ کفر ہے گل نہیں سمجھی اپنے جیسا بشر کہنا کیا ہے کفر ہے گستاخی اور رسالت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کوئی نہیں کہہ سکا نہ کسی نبی دعوی نہ نہ کسی صحابی ہے انہاں بھی حضور بارگاہ بار یہ عرض یار کی یا رسول اللہ ورگے نہیں ہووے کون ونگی ورگا نہ زبان رنگی زبان نہ میرے ہاتھ میں اصل پلیت سراپا سراپا پلی اس واسطے اپنے جیسا قرآن جی آیا محبوب تم فرما دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں ابھی مولا علی دا خلیفہ حضرت حسن بسری حضرت جنہ سڈی اما پاک حضرت ام سلما دا دودھ پیتا علی پاک تو خلافت لئیے صحابہ دی زیارت کیتی حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس آجت کے فرمایا ہزور نا اللہ نے فرمایا او دا مطلب حبیبہ تصا تو فرما توازو کرو آج بھی کرو تسا آج بھی کرو تو فرماؤ حقیقت نہیں حقیقت ایسی حضور بے مثال ہیں آپ کی نورانیت بشر مطلب نور دا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 جتنا امر بھی کلما پڑے جو حضور کنورے ہدایت رمان ہے وہ کافر ہے ہمارا ایمان عقیدے میں داخل ہے hmm. سمجھ آ گئی نہیں نماز پڑھتے نہیں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں جمے میں آتے نہیں لوگ سی تو جمے روڈ رہے تسا یہ ویکو چونجا سال تو اس ملکے کفر دا اللہ دا قرآن یہودی دے تھلے لگا یہودی چڑیا دا حکم کہ قرآن کا من مار لگا چلن دیا حکم قرآن فرمانے چور دے ہاتھ کٹو یہودی آن دا تین سال اندر رکھو کہ چل رہا ہے جتھے کفر دا قانون ہوئی نماز دسرف مولی تو دا سکتا ہے مول صرف ہے دس دس دینا کہ نماز وقتی ایسا ور خدا دا جو پہلو پوچھ یہ ہونی ہے کہ ایک نماز جائیں جان بوجھ کے چڈیے نہ ایک نماز جان بوجھ کے جائیں میں قضا بھی کر لو نا سنی ست عصید عصید ہزار سال جہان میں ہے پڑنا ایک حکم مزاق تھوڑا ہے اج میں آ رہا تھا نا جس گی کار سے آیا اگے ایک کھوتی ریڑی والا لکڑا لدی دے سامنے آ گیا تو پاسے نہ پیا کرے وہ بیچاری کھوتی تھی وہ آئی فیری تمڑے آ گیا जोड़ा डराइवर ना उन्हें ऐडी मोटी गाल कोती लाल सुहा हो गया कंजरी दे आप पुत्रा तू मां पैलो अ मैं उन्होंने आख्या मैं क्या किमला मैं क्या ड्रैवरा यह तेरा बंदा नहीं तू रब नहीं रब है कह कोई ना اندا گلتی ہوئی یہ تیرے اگے آن کی اگ بن گیا ایڈی گال تھپ دتی وش چلے تلے اتر کے ہاں میں یار ایسا سوچیے تے رب دے ہیں اصل تے روزانہ رب دے ہار حکم دے خلاف چلتے پے ہیں رب نا پہنتا ہونا سارے کو <سؤال> جی <سؤال> منتشب فار وومن جو کسی قوم سے مشابت کرے وہ ان میں سے لباس دے اندر. لباس کے اندر شکل سورت وزا قطع دے اندر کسی کام چابت کافران کی سنو اسے حرام ہے जिस ते नीयत हो कम फीसा ही बुरा हो नीयत होफरा जिमें अजकल कर कटा कराने वाल कटा ने नाइया ने दुकान अंग्रेजा दोटो टंगी हों टंग फिर जटिंग कराने आंता मैं आोता बैठे ना, ना। <laughs> वर्गा बना भी نہیں سر کہ کافر بھی کٹ ہے یہ حرام ہے بلکہ اگر کافروں کے کام کو اچھا سمجھے تو ایمان سے بھی جاتا رہتا بندہ ہاں کافران دے کام اگر چنگا سمجھا سا تو ایمانا بندہ جاتا رہتا ہے مومن وہ ہے جو کافروں کے کام کو برا سمجھے اور نبیوں کے اور شریعت کے کام کو اچھا سمجھے <laughs> <laughs> بس کرو بھائی جائز کلی ٹوپی پانا جائز <laughs> نبی پاک سرکار کسی وقت کلی ٹوپی پا لینے سن کسی وقت کلا ہی ماما بن لینے سن کسی ٹوپی مبارک دے امامہ سا؟ شریف بنتے سن یہ سارے کام نبی پاک سرکار کو ثابت ہے سمجھ آئی نہیں